نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولغا علی السورہ شیر اسلام شیر اسلام حضرت علامہ علامہ مفتی حضرت اللہ کے عال اقراء حیدری حیدری امام مصطفی जिंदाबाद امام مصطفی जिंदाबाद امام مصطفی जिंदाबाद सुभान सुभान अल्लाह Oh, my <laughs> God. يدل على أم... السماوات والارض گل خلوت ول ارب فیص مستوى على العرش جغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه الله سبحانه منت بھد مولا نلا ملا کت ہو آ موس موت سلیم اسقلات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی حبیب اللہ اسقلات والسلام علیکہ یا منور القلوب بإذن الله وعلا آلکہ واسحابکہ یا راحت العاشقی واللہ بدرس کائنات اپنا بندہ بنا رحیم ستار ہر عیب ہر نقص ہر گناہ چھپائی رکھ جا جناب سامنے <تصف> اللہ تعال کریم بھی دے غلط ہونا تو میری طرف جی صحیح ہو گیا تو میرے رب العالمی کرا جس اولو تھے ڈاکٹر شاہی کرنی پہلے مرتبہ یہ ہونا امر اور خلق پرانے مجید تھی آیا مبارکہ کا حصہ چھوٹا جا لاہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> خبردار اس اللہ واسطے ہی ہے خلق اور اس <تصفح> موجودات اور کرامات کا مسلا سمجھ آنا <تصفح> دوسرا جنت کا نظام جڑا نا وہ آ جانا جنت دودا کا جانا نظام با. لیکن اللہ تعالی دفت اپنا بخش ہوفی کوشش سمجھ آنا ہے امر اور خلان امر اور امر لفظ کئی معنی چمال ہوتا ہے یہ معنی <تصح> ہے اللہ باق کا حکم حکم دو حکم نال سونا رب شریعت ایک حکم نال، کائنات بنا شریعت جد بنا کہ حکم تشری جائنات کے کہ حکم تکرینی کو یو کبے تکویم بنانا خلق پیدا کرنا ایجاد پیدا کرنا تقوین پیدا کرنا بخل سعین الدین ان کو یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالی کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو تو یعنی توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو بماؤ میں رو ان کو یہی حکم ہوا اتے حکم شرعی شریعت شریعت کا حکم جد فرما ہے وہ جائز نجائز ہے حلال حرام بنا ہے جی جی دیگر آیات مبارکہ ایسی ہیں جنہ و حکم شری نمر تعبیر فرمایا گیا ذکر فرمایا دوسرا امر تکوینی بنا دا حکم اما ہوں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 ترہ دیا آیا مبارک کافی تکرار نئی مناسبت ہر اس مقام جہ ای آیا نا اس طرح اترت مراد امر تک نہیں بنا امر حکم بنا کئی بند رلا ملا بیٹھتے نے سمجھ کہ نہیں بھی اص جو بھی سواب یہ سب کرنے وہ اللہ دا حکم راضی راضی تے راضی نہیں ضروری نہیں کہ راضی ہو یہ آخو جہا شریعت دا حکم اس یعنی اگر حکم متعلق تو کرنے راضی جے دے متعلق تو چڈن تو فیل اور ترک بارد، بارد، بارد، بارد، بارد. یہ کرو یہ نہ کرو یہ چڈ دو تعلق اس شریعت دے حکم نال ہے کیونکہ راضی ہونے مطلب یہ ہوتا ہے پسند کرنا اعتراض نہ کرنا اعتراض نہ, نہ کرنا جس وقت بندہ خلاف شرع کرتا ہے نا وہ ذات پاک اعتراض کر سزا جزا رکھی تو سزا جزا دا نظام شریعت امر نالوں شریعت دے امر نال سدا جزا رضا ناراضگی ات جا بنا امر یہ اتے رضا ناراضگی دا کوئی سوال نہیں اے جو نیتھی جو بدھیے جو کچھ خیر ہے جو کچھ شر ہے او دے امریک جس نالو ہر چیز کا خالق قرار پی آئی تو بڑا کے ہر چیز ہے لیکن بنا کے امتحان شریعت بنا اوت پھر ایک حکم کرتا ہے یہ ہوں کر سبحان اور کار کر نہ کرتے پھر امتحان ہو گیا تو بڑھانا تخلیق ہے. ایجاد ہر شہ دی طرف ہے اس نال او خا کے ہر چیز دا لیکن امتحان شریعت بنا سو پھر احت تے راراضگی تے جنت دوزخ او اس ایجاد اور تخلیق تے جنت دوزخ نہیں جنت دوزخ شریعت تے رضا ناراضگی او امر تشری شریعت بنا آلہ نہیں <سلام> <سلام> میری مراد جو میں بیان کرنی ہے نا خلق اور امر جڑا میں تقابل رکھیا ہے اس امر تو مراد شریعت والا نہیں دوسرا بنا کن والا لیکن اللہ تبارک و تالا درماونا یہ میرے آگ ترے بولنے دیکھو کون دو ان بولنے کو وقت ہے میں میرے خیال کون آخ اور چمکاؤ ہو سکتا ہے کُن آخ پہ اک جیڑی نا وہ چمک ہے نا او اس <تصفيق> اس بڑی سراط اس حل بل اسباب وہ مباد ہونا تو یہ جہا کن اصا کیوںکہ بولنے کلام چھوتے بہتا اللہ تعالی نے اسباب بنائے ان ترتیب ہے اس ترتیب دی وجہ سڈے کلام در وقت ہے. اس رات پاک کا کلام جہ جا سفرت اور جدو کلام فرما تو سننے والے سنتے حضرت کلیم نے سنیا یا محمد حبیب نے سنیا جی سن دین نہ سننے والا کیفیت بیان کر سکتا نہ نہ کسی ہو سکی ہے جدو سننے والا ہی حاضر ہو ج آئی جی. تو سڈے کن بولنے اس رات پاک دا کلام میں، اس بھی نہیں پرانے مجید فرقان حمید نے دو جگہ ہے اس امر کے متعلق تکوین تکلین آمر ہے نا بنا ایک مقام توجہ فمایا فرمانا ایک مقام ت فرمایا ہے، وما امرونا الا واحدہ کلم ہل وما امرو سبحان واخر یہ ای آیا سورت قمر آیت نمبر پچاس کہ ساڈا امر صرف ایک کلم وما واحداف کلم بل بسر جی اشارہ کرنا معمولی سا اشارہ کرنا اخ لمحا جا مطلب معمولی سائ بل بسل اک جنو اک مارنا یا پلک مارنا آخنے چپکنا آخر اچھا لم ہم بل بسل لم ہند بل بسل قیامت جیڑی قائم ہونی نا وہ بھی امر نال ہے ات فرما وبا امرا واحد کلام بسر او جڑا آمر ہے نا سڈا امر جڑا قیامت دا الا واحد وہ بھی کلما واحد اتے پھر مثال دیتی کلہ کلام ہل بسر آنکھ کے اشارے کی طرح آرے ہوں ایک میں گل آئی سی لطیف پتہ نہیں سی ہے غلط اللہ تعالی بہتر جانے ایک مقام تہ آیا ہے بل بسر اور ایک مقام تم ہل بسر لم ہل معمولی سا اشارہ بل کے ساتھ ہل بسر آک کے اشارہ او آ کرب اس اسے قریب تک ہوں اتے آکرب آیا اتے نہیں آیا اتے آئے اک دے اشارے نالو بھی ود تیزی ات نہیں ات ہم بل بسر او, او ہوا اکرب اقرب نہیں آئے کیوں سمجھ یہ بیٹھ اتدی گل دین چاہی سی کہ اس لیے اشارہ ہے کہ او اوا اقرب دا جڑا من ہے نا نکر جہا دو, دو جی سونے ادا کروں کہ دو زیرہ دو زبرہ دو پیش یہ نکرا بن جکرا بنے ای مطلب ہے معمولی اشارہ دو زیرا جگ سر سن تو قرآن اور سرکار کی آمدار کی سبحان اللہ سمج آیا <سلام> تھا ایک دسرے بالکل مطابق ہو گئی لیکن یعنی ماہ نے بھی لیکن عبارت میں فن اتنے ہو رہے اتنے یہ تفن عبارت یہ اللہ سونے نے عبارت فن یعنی کیا مطلب کہ دس دیتا ہے اسلوب اور بیان ایک ہی مانے کا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بلاگت کے پھر جڑے بڑے فصیح بلیگ نے سابل وہ بھی ہاتھ بن کے کھلو رنگ نے کہ سنیا باقی بندے کا کلاب نہیں رب رہی کیسی عجیب گلو اکرم دو کلم نےا مانا جہا دو چڑا جملا جی ادائیگی ہو گئی جملے ہوں دونوں آیات کا مفاد اور مان یہ بنے کہ اللہ واہدہ شریف مولا امر یا چیز بناو امر وہ اکھ مارن چپکن بھی اکشارے امر دا مطلب سمجھ آبارکواد اسی آئےت مبارک تمہیں پتا لگا ہے کہ اس کا جہرا فرا حکم ٹھیک اور فیل کام فیل کی تو اللہ تعالی حکم کے کام کی فرق بھائی اس دسایا میرے حکم کے کام چ کوئی فرق نہیں کیوں تعالی کام تصا تو کرنے نا کم تیرا نال منہ نزار جبارے نسائ کرنے اللہ تبارک متعلق کوئی کم آزاد جوارتو پاکزات لہذا آزاد جوارت نہیں کرتا اس جدو کم کرنا ان نما امرا ارادہ لینا لہن پائے اس کا امر یہی ہے اس کا فیل یہی ہے کہ جب بنانا چاہتا ہے ارادہ بنانے کا فرماتا ہے تو کون کہتا ہے ہو جاتی ہے سمجھ نہیں لگی ہوں ہاتھ بڑا بڑتے آ <Mary> <arriver> <on> <tUE> مکان تنا وقت لگتا ہے اس دے اسمان زمین عرش پتہ نہیں کیا کش بنایا سمجھ نہیں لگی تو فیل, فیل بھی دا کون نا انما اذا دل شیم ل کون تن موسوم چکر یا سبحان متن تو ذات پاک جلہ مج دو جی بنا جیری है جناب نو کچھ آ گئی آ گئی اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا خلق خلق جڑی ہے نا پیدا, پیدا مانو ظاہر کیا ظاہر کرنا اللہ تعالی دے علم چر شے چھپی اللہ. اس اپنے علم ندو ظاہر ہے نا مثال ہے اس رات مسائل نمجھا مسلو کی کو نہیں اس کی مسل کو جی نہیں لیکن اس کے لیے مثال آلہ تو آلہ مثال لب کے دو سالو نور ہی کبھی مثالہ مثالا گل کر اے دسال سمجھانا ہے ایجینئر وہ پہلے نقشہ بڑا عمارت دا ایک تو میں جڑ جانے نقشہ نقشہ بنا کے پھر پام آپ بنا دینا مستری نو کہنے متابک بنا دے پھر اس مطابق ہوں پہلا علم ایک صفت ہے عجیب یہ حقیقت علم جیڑا ہے ایک سفت بندے دے اندر اللہ تعالی طرف قوت رکھی عجیب بوگری اس جمال نے تصا جا کے دسیا جی آنا ہے انہیں اس علم اپنے نو ترتیب دتا اندر ایک انہیں اندر, اندر خاکہ تیار ہو گیا بنا پھر انہیں کسی تخت کسی شہد اپنے اس باتنی یعنی اندر آپ مرتب علم کیتا تو اس لیے اور پھر ایک ظاہری اور خارجی علمی ترتیب بن گئی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 <سزال> پھر اسی ترکیب کے مطابق عمارت بنی تو شاید فارضی وجود بن گیا مکان بن گیا فلاج فلاج بن گئے فلاج بن گئے ایسے کر نہیں ہوں میرا تشمیل تمثیل قریب کر دس گل حقیقت مزاج سی حقیقت دے نیڑے ہو گئے چیخے اللہ تعالی علم دی صفر سے بارے کچھ نہیں کہہ صفات سفارت معرفت پہچان آ جاتی پہچان آ شریف نرتیب ترتیب دتا تو تقدیر لکھ اللہ قلم سے کہا لکھ نقشہ بن گیا جو نقشہ بنایا نقشہ نقش بن گئی ہوں تقدیر خارجی وہ ترتیب علم دی جڑی پہلا ذات پاک نے اپنی تقدیر علم ہے وہ بدل نہیں سکتا جد ظاہر فرمایا وہ بن گیا وہ نقشہ ہر چیز جیڑی اتحر ویکنا پیا ہر ایک چیز کا پورا نقشہ محفوظ ہے اور اس سے نقشے دے مطابق قدرا تالا اب ہر شہر بڑا لگا جا رہا اللہ تعالی کرم فرماند ہے انہوں نے محفوظ دلو دل ہوتا ہے تبج دل جہا یہ تختی ہے ایک عجیب جی تختی ہے مانوی اس تختی دا رخ اس لوگ محفوظ بنایا ستمے آسمان سے بیت المعمور بنایا بالکل محاذی سامنے نے ایک دوسرے دسرے انسان عبادت کر دباف کر د ات ملک الہ تعالی نے دل دی تختی جہی نا کر او او اس نو جدو کرم کردہ برابر کردہ جن کے چاہد ادھر نقشے نو اس تختی دہر فرمانا جانا ہے <سلام> فکیر <سلام> <سلام> سمجھ آئے گی نہیں پھر دی وسط دل خیر منت پہ کرنا اتو تقدیر کا معاملہ بھی سمجھ آ گیا کچھ نہ تقدیر کی تاریف ناچیز دن چی بیٹھے آئے سی کہ ترتیب علم میں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 میں میںا میں فلانی کتاب رکھنی فلانی فلانی جو مقدر بن گیا ادھر نہ حقیقت جدو پہنچ دلہ فکیر مرفت کے جنا بی ہے بی بی بی چلو گے نا؟ تو بیٹا اللہ لا محفوظ یار میں اپنے تمام اس جسم مکمل اجزا ہر طرح روحانی جسمانی نقشہ ہوتا اتو پھر پچھا ٹوڑے گا نا لوہے محفوظ نقشہ نقشے بنا اور اتو چلے گا تو گا اس رات کے علم کے سدقے جاوا تر علم علم تہچے گا تو پھر ہو گئے گا تیرو کی آگا پھر اے جا کے آکھے گا جے میں تین اندر آر مقید جانا جے میں تینو بار جدر آخان پھر تو اے باہر توں اے سب چیب تو اے تھی ت جدا گیا مائیں آل او اور سونے آئے تو صرف تیرا علم آل اللہ نقشہ لے کے تے جدو ظاہر ہے تو کوئی بہ بند کو بنتا کوئی پیر کوئی جچ بن کوئی ابو جہل بن کوئی ابو لاہل بن کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا سنیا تیرے علم پاک دا ہی ظہور ہوں میں اس آخیا پھر <سطور> میں کچھ بھی نہیں تھی تھی یہ آخیا तू मैं ही ना आपकी नफरी करनी है ना क्योंकि इथो ई पिछड़ा चलना इथो ख्याल उठे गुम होया तो लहो तक चलिया लहो तू फिर इलम तक पहुंचे इल्म तू پہنچا اتنے پھر آخنا دے تعداد مست ہو کے عرف بلا بن گیا دشمن نہ سجم نہ شیعہ گا بہبی جدوٹ پہ میں جنا میں آ کے تفسیر کر سکنا وہ تھے تفصیل نے اور اے حکم لگنے نے تفصیل تو بار اے فلاں نے بدور کو فرمان دے نہیں دی مثال دے دیا وہ اندر کائنات بھی کوئی شابک ہے نا تِتَوْلَوَ فِي كُلَّ شَيْنَهُ آیَتَ تَدُلُّوَ عَلَىٰ نَهُ وَاحِدُ ہر چیز کے اندر اس کی وحدت پر نشانی موجود ہے اے ہون کوئی درخت لائے کائنات ساری علم کیسال دے درخت پورا گیٹک نہیں پیا لیکن اپنی حقیقت مجاز حقیقت اپنی تفصیل نہیں اجمال مرتبہ مرتبہ کینات بہادر سبحان اللہ نے وہی گل تھی تکو ہی ہو گیا وہ کسے بزرگ نے آخیا بینیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شاید ایک بزرگ فرما جاندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت علمی جیری سی نا وہ حقیقت علمی اجمال ایک مرتبہ صفت دا ظہور چاہیے نا حقیقت محمد, اور حقیقت محمد محمد سلسلہ چلیا ہوں لیا دیکھو گیٹے کے انڈا لیکن کدی کھاندیا چونجا محسوس ہوئی کدی جناب جی پار کو ویٹ انڈا پلی پا کے ویٹا پیو کھانے اللہ کے بندے حقیقت توی کہ شاید ہی حقیقت پلیت نہیں علم حکم لگنا تفصیل تو بھار اجمال دے مرتبے چ حکم نہیں تا کر کے نور محمدی ساری کائنات دی اثر لیکن اس اے اکھڑا او جی ور سور وچ فلاں شے وچ پہلا دے بندیاں تو ایک جڑا احتراج پہ کرنا ہے خدا دی رات سے ہونا ہے خدا دی رات کا ہر شاہ سی رات سے تو ہے وہ نور محمدی ہے اچھا حقیقت حقیقت موجود ہے تفصیل آئے گی لگ گئے درخت بن گیا پلان ہو گیا فلان ہو گیا گیٹے گا گیٹے, گیٹے گی اس واسطے آپ سلاح تو و تسلیم دی. ذات، یعنی رات کریم کا نور مبارک نا جہرا اصل کائنات وہ مجموعہ ساری دے حقائق کا حقیقت محمدیہ دا مرتبہ ذاتے حق چکد علم وہ علم ہی لاگی مولوی قاسم نالوتوی نے النازج اس مسلے نگ چان کی ہاں جی جن مدرسہ دوبند بنایا نا جی اس نے بیان کیتا کہ یہ حقیقت محمد علم الاحی مرتبہ سانی میں تجلی یعنی جلوا ہوتا ہے تجلی کی شاید مرتبہ سانی بچ ظہور لے کے بعد سانی مزدور ہے وہ تجلی ہے میں نہیں مائن؟ کیوں اگر میں شیشے پاٹ جائے تو شیشے دے پاٹ شیشے کیوں نہیں فرق پیتا بھی تچلی اور لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ میرے تو جہی کہہ سک ہور ہاں ہو سکتے ہو می اچ کیوں ہے اس طرح کا بالکل غیر نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ او دا سب کچھ میرے نا ہے غیر تھا نہ مہاراج کچھ بھی نہ رو پھر غیر کہہ سکتے دوسرے, دوسرے انسان بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی دے علم شریف دا جس وقت جس وقت پہلی تچلی ہوئی ہے تو حقیقت محمدی ہے دوسری تجلی لوہے محفوظ ہے پھر اگلے تجلی سبحان اللہ تا کر کے امام جلال الدین <سؤال> سروتی رائما اللہ نے اللہ فرمایا کردیا حقیقت گئی مجبور ہو گئے باقی تو اگلی گل کرام ہے ہٹنا زیادہ دور پی سمجھ نہیں تو امر جہ امر ایسے صورت تو بہت بحان بحان اللہ کے اک چمکن تو بھی اور یہ تیزی کا اندازہ تھوڑا یا اتھو جا اتو جا لو جد حضرت سیدمان پیغمبر علیہ حضرت سلامان پیغمبر علیہ السلام جدو آسف بن برقیہ سرکار نو فرمای مین تخت بڑا چھتی جائد ہے اس بڑا چیتی چاہیے تو فرمایا آتی قبل ایل سبحان اللہ تو تو چمکن تو پہلو ہی میں حاضر کر دیاں گا تب ہی میں حاضر کر دیاں گا تھوڑی اک چمکن تو پہلو حضرت آسر آؤ روحل مان شریف دندر آئے ہوئے ایجاد جم کیتا ہوں دو کم ہو گئے ایک اقدام ایک ایجاد وہاں پر معدوم کرنا ختم کر دینا آہ کیوں آہ اگر ات ختم نہ ہوتا اگلا آخر سی اتے ختم کیتا ہے وجود چ لیا سی ہر دو امر دو کم نے اتھے ختم کرنے اتے ظاہر کرنا پیدا کرنا دونوں دو کم نے کنا وقت چاہڑا پر سڑکے جا آ قبل مسا بنے کم کر لوا گا ختم ہو جانے اتنے تیرے سامنے آ جانے اور دون کام اک چمکنے پہلو ہی ہو جان گے حضرت عام چیشتی چلو اس نو ہوا علی سونے ذکر خیر شاہ علی پا حضرت سیدنا داو علیہ السلام تو تسلیم بوجر مبارک مولا علی سونے کی کرامت مبارک, مبارک کی؟ کہ داود الے سلا گھوڑے زبور ہوئی زبر مکال تو اور مولا علی بیٹھے دوجے پاس ہال پیر نہیں جانا رکھا الحمد بناش تک قرآن کن دو ہر فلو کن کن رلن جا قرآن بڑنے تے قرآن پڑد کنا وقت تے ہے کنا لگ پھر دو کون, چار رلدا جا کے لاستا کنا وقت لگنا لیکن ان تلاوت دی اور اس تلاوت کے اندر ایقت قرآن مک جن کا مکد ان جڑا کن بولنے رکھے تو ہر ہندو پتا خناب بندہ ہوں رب رب بندے کی مطلب یہ سفت مکدیا سفت جدو یہ سفت مکدی تو ادیا تو چلی فرما تو ہوں وہ کن بولن آ رب العل کل فرمند ہے اس تجلی دولا علی سرکار کلام مجید نتی کر لیں کون اکھ دی <یدوان> لیکن ہوں من ہو وه پیچھے فنا کرنا فر جو نہیں روح اے روح جسم سارے اور اللہ تعالی نے ایک ایسا عجیب بنایا اندر فیل ایسا او ہو ہو اسے نو کہ مناسب ہرا فربا مارفت مارفت دیکھو نا جسم سال روح کا کام کہ اے مشروف نہیں ہو سکتی یعنی کیا مطلب کہ ایک پاس مشغول ہونے دوسرے پاسوں می بول رہا ہل او مین بلا بھی رہی ہے میرے ہاتھ نو ہلا بھی رہی ہے میرے جسم سارے نو زندہ بھی رکھا ہوا خون کی گردش ہر شہ سارا کچھ ذرا برابر فرق نہیں آ رہا کسی پاس آ رہا نہ اسی طرح اللہ تبارک و تعلق مخلوق او دی یار خالق فیل دی کیوں؟ دی مخلوق کا یہ حال ہے ہر جی روح ہر پاس نا جس وقت اس رات پاک دی یاد اس راعت راعت دی دی یاد, حق دی یاد جدو اگ انگل سما جے رو روح پوری بغل فرماوے روح سر تیرا تک اپنا تسرو تے جدو روح دے حق دا جلوہ جان دے ہق دلوا گال تن من یار دا شہر بن جنگا لے جا دے حقل دے مبارک کن کے ہونے شروع ہو جی فرما نے تن من یار دار وہ میں مناسبت کوئی بوٹی لاؤ نا جلا دیشبو قدرت نظام ہے وہ کسے لوگ آئیں نا ہی لگتی ہے جیڑی فلاں جیڑی دی خوشبو دا کسی دال ہی لگتی اپنے آپ نہیں لگتی اپنے جنگل بوٹیاں لگے جدو کوئی لا تو اتے نگرانی ہے مالی پھر جدو فو خوشبو د اور جنا چی فا ہوں فی پھول آن تو خوشبو آٹھی لا سبحان اللہ لا نے بالی نگرانی رکھنی ہوتی ہے <تصال> جسلے مقدر چنگے ہونے فلاں پوے نا خوشبو پھر اہ نسی میں ادرو چلی بہت جتوں تک لے گئی پھر اتو تک جس جس دل کا مقدر ہویا اس خوشبو تو متاثر ہویا اس خوشبو تیل پایا فیل پا کے اس خوشبو پیچھے پیچھے ٹرتا مڑ سیدا بوٹی دیا ہے کے میں پہچانا گیا جب بنا جبریل جبریل ار بنا لیا ہرش پیار کرنا شروع کر د بالکل اللہ تعالی فرما سا یہ ہے مبارک درخت پاکیزا ایسا جی درخت جدیا جڑا تختہ سبحان اللہ اُے آخ اللہ چمبے پوٹی مرش بن چلا مسل بی مکمل ہونا وقت لگتا ہے کرتا پیا بنتا پیامائی اسماپ دا جہان ہے اسماپ رقط رکھے بنا پچھو کون گل ساری کون میں آہ! آہ! کے کون, میں کون کی ہے علم کی پچھا ٹور جا Man شک اسباب رکھ لمین اسباب لگتا ہے بلالمی کسے کسی وقت والا بنا ہوئے لیکن جدو بمی چاہتے میں اپنی طرح قدرت لکھا اور حکمت میں آسمان میں حکمت نے جدو قوت لکھا پاؤں آسمان اندر ایسی طاقت شان دکھا اسماپ مروڑا اپنے آپ کے پلو زہر جا فرما ہے جدو ظاہر فرما ہے پھر جڑا پلک چھپن کو پہلے ہو میں رب دے پر حکمت نہ کرے کرے مخلوق ہے رکھنا ہے ندیم بچا سکتا ہے نہ <internationaram> اللہ نبی پاک فرما اللہ تعالیٰ ہزار سارے اٹھا دینے تو تک نظر جاوے ہر کے ختم اس رات پاک نے وجہ مبارک نور نہ کوئی نور مرشد کامل پہلی نظر کسے خلیفے پچ دےوش بے تڑفا حکیم تھوڑی جی بائی ہوش کر لیا پھر ایانڈا کلتا جا جیسے خوش نصیب نے چاخیا سونے وہ سید سا آئے تھے بابا سلیمان تو پیر پٹھان دولو نے سونے مائیسر آیا پٹھان صاحب آئے تھے مائیسر لین آیا دور پر لیک آئیے میں بچا نہیں سکے گا سڑ جانی ہے تجلی آئی بس جی میں نہیں دی سبحان اللہ کن اللہ बंदे तारेखनी ज खबा वेखना है नहीं समझ लगी ओन हूं की पता एच की खड़ा हैलवान हो हाथ लगा नहीं दसा وہ یار میں فکیر سونے میں فرمایا کیوں مر جنے نظر فرمائی ہو جا پائے شوق ہے جان دے تڑف کے جا ڈے بھی سن تالاب سن تالاب بھی اس اگ نی بجا سکیا ہے تالاب بھی اس اگ نہیں بجا سکیا چیڑی جو پانی پیتا ہے کوئی کے جا پا ہوں سمجھ لگی نہیں یہ روحانیت کا اندر دکھ نہیں جانا نش کپو شو ارادت ہو یو لیے گئے تھے صاحب زندگا زندگا اسلام زندگا زندگا سبحان اللہ اللہ اسباب سبحان و... سبحان اسباب سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسباب کا ایک سلسلہ مسبب اور سبب ٹھیک ہے مسبب اور مثلاً ouais. حیات کا سبب پانی وجاللہ ہر زندہ جی ہر دکھ حیات کو ہم نے کس سے پیدا کیا سبق ایک یہ سبق یہ اثر رکھے اگ سالن کا کی سبب خوراک رجاون دبک خوراک رجاوٹ کا سبب پانی سب چکنا سبب علت سبب واسطہ ہوتا ہے لیکن علت نہیں ہوتا علت کہ ہوتی علت ہوتی ضرور ہو نہ ہو تو پائے دوسرے لفظ نتخا آپ کے ماں کا یہ اسمادھ اولاد لیکن یہ سبب پایا جائے اس سبب پہ علت نہیں علت کیے کل وہ ہوگا یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا سبب ہوتے ہوئے چیز نہ ہو ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ سبب ہوتے ہیں ہو سکتا کی ڈال چھا ہے کہ اسباب کا یہ نظام ایسا مزد ہے مستحکم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا ٹوٹ نہیں سکتا وہ چلے جب نے سبا کو ٹوٹیا وہ نہیں کیا بھی جو سکتا؟ اور توجہ اور اور ذہن جا سمجھد موجات کا انکار کرتا جا اٹھ نہیں چو چر ات موجات کرامات کا انکار کر دا. تے مومن کدو موجود کرامت مند کدی کپڑے کدی <سطلح> <آراز! سطلح> کپڑے آراز! Por onde é aqui? Ah. سبق رنگا پچھان لا گلو تبدیلی فرمائی لوہا کی ہو جائے موم ہو جاتا ہے جہاں بےچارا سبا پسیا تو مسبت کر صرف واسطہ نبی ولی وسیلہ نے اسباب ہے سمجھے سمجھ دے خدا علت کو نہیں مومنٹ نزدیک علت ایک ہے اسباب کبھی محمد ہے کبھی ارسا ہے لاما بولا نے مفتی فضلہ میں کشتی سے जी जिंदाबाद जी जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह वो हड्डियां पेवा شا کل انہاں اپنے بابیا سرکار کرامت سنائی فرمان لگے سڈے بابا جی کلیریا اتنے تشریف لے گئے بیبیاں ہندیاں بیٹیاں بیٹھیا سن چرخا پیا سوتر پیا کتیا بابا جی درمیشا نہ لگے جا آخیا بابا کیوں پخن بڑائی جہائی بخار جا سر بغیر قطر بغیر چرخے تو کتیا جائے آ فرمانے رسی کو باہو جا کرو کھولیا بخارے کتیا اور چرخے کے رکھ کتے فکیر کریلا چل رہا ہے مسا یہ چاہیے دیکھیے پر صرف گل میں لک کے آیا اتنے دل میں سبق چب چار سبب ہٹے جو... کن اسماد بغیر اسماد وسائل بغیر ظاہر ہو وہ اگر کرامت بن جائے وہ ظاہر ہو جمن کا سوکھا غلام فرید کوٹ میٹنگ لیا جگہ سامنے کھڑا سی کٹا کٹا اڑیا کٹا بے وقوفا کٹے نا خدا سمجھ مجھے لگی ہوئی پر جلے نت نہیں کرامت اسباب مسبل وسائل ختم ہو گیا موجر یہ ہے لوگ واسطے انہوں نے پردا ہے جاند اسباب پردہ نہ تو بنے دل کا سمجھ نہیں حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ اسلام چند اگ سڑ فرتھ ٹھیک ہے سڑی فکرت یہ سب پہچان اثر لیکن رکھا کا یہ راز حال تک نہیں پک کہ رکھا کی رکھے کی جسل گئے حکم آج یہ گل ہے حکم آ گیا تو میں حکم پڑھنا سلام وقت لگا کر کسی بندے میں پڑھنا میں پھوک مارا گا چودہ اللہ ہوں یہ گلّ تعالی نے اوہ ماروا کلام برادا کلام سینا ہے کلام امریڈا ہی اے آئے کی وقت کوئی وقت نہیں تا کرنا پیابانے وقت اتنے آج ہاتھ مخلوق مخلوق خالق کا احاطہ مخلوق دابند دا خالق کی مکان وہ بنایا کہ اساتے بنایا مکان چنے اس پہ یہ مکان جی آ کے پچھلے مکان پچھلا پھر مکان وہ بھی بنیا بنے کہ پھر اس پہ لگا چلے طرح آخر پہ وہ اپنی دعت نہ وقت نہ تھانے تھانے اور جو کسی ہوخلوک ہاں اپنی حکمت ارش نو آخ میری تھان کابے میرا کیا آخے ہوں تو کوئی پچھان نہیں کر سکتے میں مولا با جی آخ کرا ہے بیٹھن دی تھے کلو دیری وہ ارشد بٹا ارش رب تینڈ آخ نہ وڈا نہ چھوٹا بس تہ میں جد آخیا اللہ کمر اللہ سب سے بڑا ہے آنکھیں اپنی شان کے مطابق جب آنکھیں اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں آخ اپنی شان کے مطابق جب وہ آنکھیں کانوے بچے آنکھ اپنی شان کے مطابق جب وہ آنکھیں باپے گھری بچے سمجھ آئی کملا سورہ اعراف شریف دی آیت پاک پڑھی سی موجود ہے جتوں مٹ بنیا ربکم اللہ بے شک تمہارا اللہ ہے اللہ بھی خلط جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فمارا کتنے دنوں میں 6 دنوں میں جس نے پیدا فرمایا آسمان زمین نو چھ دن کیوں لگے نا یعنی چھ دن جنا وقت کیونکہ دن تو بننا چند سورج جناب وہ چھ دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مالک تالا نے چھ دن کیوں لگے نے اللہ تعالیٰ نے اسباب وقت لے فرما دے ارش پر فرمایا اپنی شانت مطابق ہوں سب کچھ بنا اپنے وقت بن گئی پر فرما مسخرات, دل مسخرات, دل مسخرات ساری کائنات نات وہ امر نال ہی کھلوتی بڑی اسباب دے نار اسباب نار نار ضرور بنی پر اسماب نے اسباب نے نہیں بنایا اسباب, نینی بنایا اسباب دے نار بت مکے شریف میں پہاڑی مروا صفا صفا سے جانور نکلے گا ایک دم نکل کے سامنے عجیب جا جانور ہونے ہونا چہرہ تو بولیا وغیرہ کوئی وقت نہیں کوئی گل نہیں کوئی سبب نہیں سامنے آ گیا جانور بنا سبحان اللہ اول. جی تو تو اسباب اللہ جڑے اٹھنی, اٹھنی جمے سارے آگے سرارے بنوچ دے سڑکیں جانا پتھر ہی چلے جے اٹھنی بغیر تو نکلے ہر کوئی مجبور ہو جائے اللہ جس بلی نکلے جی دھیان جاوی غیر ول وہی غیر والا جیسے ویس کے دھیان جابی وہ सब उठी बेटा तो फिर ओ पता लगना खराब शब्द पर ही एना वसी एना खिलार दिता सी हो खारा ही एडा वा एना है پردے چکد در ہی بڑی لگی پی سال لگے سبحان اللہ سبحان اللہ فرید ایان بیان نہو عقیدہ دینا لال اور خزانہ جنے جانا رکھنی پل بھی کر دیں جی وزیر جانا ہوئے. کسے بھی اہم شخصیت ہوخصیت جنوبی نے وہ جانا ہوٹان پیٹی اللہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جلے آئے مور مقدر آئے اللہ موسا خراب یہ میں کال جو میں کال بول ورتی بنے دعا کر لارا اس کا سال ہر تحقیب سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہر لاڑو صاحب ایمان بنا سانبانڈ خلق بھی ہے امر بھی شریف کوئی نہ ہو سکتا شریف جی کوئی آخ خلک شریف تا ہو خلق امر بھی اس خلق بھی خلق چ دیر وغیرہ یا ہو جاتی امر اصل کائنات خلق کائنات سبحان اللہ! سبحان بس مجھے فرق امر اصل کائنات اور خلق کائنات ایک کائنات ہو گئی ایک کائنات جان ہو گئی کون امر جان, دا جان دا جس جان ن چلتا کائنات اس امر نل چلتی بس اللہ لاہور خلق بڑی برکت والا ہے سارے جہانوں کو پالنے والا برکت آرکت آرکت دی خیر ہاں خیر ونڈی سو تو بنی پی میں خیر برکت آ مڑا آپ ہی رہا کسی نو بنا ہی کیوںکہ اللہ کائنات میں اللہ آمین آمین آمین, آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ شبحان اللہ شبحان